أعوذ بالله من بسم الله الرحمن روحم روحی و من سمین اور حیات ویش اللہ ویو شہید اللہ علی معافی قلب الخی سے تبارک وطالعہ نے دعا مانگنے والے دو طرح کے بندوں کا ذکر کیا ایک وہ ہیں جو صرف دنیا ہی چاہتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں رب تبارک و سے تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا ایک طرح کے لوگ جو ہیں ان کا ذکر ومین النا سمی عجب کا اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کا ذکر ومین الناس سے میشری نفص و تغ سے کیا اللہ تبارک وطالن ارشا فرماسمو کا قول ہو فلحیاتی دنیا یہ آئے مبارکہ کے ذہن میں رہے کسی آئے مبارکہ کے نظول کا جو مقصد بیان کیا جاتا ہے کہ اس لیے نازل ہوئی فلاں کے لیے نازل ہوئی اسے شان نظول کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شان نزول. شان نزول کہتے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ بھی کوئی بھی آیت جو ہے نا اس کا شان نظول خاص ہوتا ہے لیکن حکم عام ہوتا ہے جس بندے کے لیے وہ آئے مبارکہ نازل ہوئی یہ ضروری کہ اسی کے لیے نازل ہوئی باقیوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں ہے نہ بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ جس جس میں وہ صفت پائی جائے گی وہ آئے مبارکہ ہر اسی بندے کے لیے ہوگی کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ مثال دیکھیں آپ رفتار کو تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والوں نماز پڑھو اب کوئی بندہ کھڑا ہو کہ نماز پڑھنے کا حکم تو شعبہ کو تھا ہمیں نہیں بندہ پوچھے پھر مومن بھی وہی تھے تو مومن بھی نہیں جہاد کا حکم بھی انہیں کو تھا تمہیں نہیں پھر تم مومن بھی نہیں پھر کیا مطلب ہے آپ کا جب مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو پھر جہاد والی آئے تھیں تمہیں بھی مخاطب ہوں گی جب مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو نماز کا حکم تمہیں بھی آئے گا مومن ہونے کا دعویٰ کرو گے تو قربانی کرنے کا حکم تمہیں بھی آئے گا روزہ رکھنے کا حکم تمہیں بھی آئے گا جتنے بھی احکامات الہیہ ہیں وہ سارے کے سارے تمہاری طرح متوجہ ہوں گے اسی طرح کر کے وہ آیات مبارکہ اس وقت جو مشرقوں کے بارے میں نازل ہوئی پوری دنیا کے مشرقوں کے بارے میں سب کو نصیحت ہے اس میں اتنی آیات مبارکہ اس وقت کے منافقوں کے بارے میں نازل ظلوں جس جس بندے میں وہ اوساف پائے جائیں گے اس وقت کے منافقوں والے ہر بندے کے لیے وہ آیا مبارکہ ہوگی مت تک کے بندوں کے یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے جو نقطہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے یہ یاد کرنے والی بات ہے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو فلاں بندے کے بارے میں نازل ہوئی تھی بھئی جس میں وہ وصف ہوگا ہر بندہ مرحد ہو گیا اس سے سمجھایا جہاں ایمان ہے تو ایمان والی آیات ساری مومنوں کی طرف متوجہ ہیں تو جہاں منافقین کا رد ہوا ہے ان کی مذمت ہوئی ہے تو جتنے منافق ہوں گے تو وہ آیات نفاق والی منافقوں والی جن میں ان کے اساف بیان کیے گئے وہ ساری آیات انہیں کی طرف متوجہ بیٹھتا اور بات بات پر کس اٹھاتا تھا اللہ گواہ جی اللہ گواہ جو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالی کو گواہ بنا کے کہ زیادہ کیوں اٹھائی جاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے منافقین کے پاس نا اپنے کول کو سچا ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس عمل نہیں ہوتا ان کے پاس عمل نہیں ہوتا کہ عمل سے ثابت کریں کہ ہم سچے اور مومن جو ہوتا ہے نا وہ کال سے نہیں ثابت کرتا میں مومن ہوں میں عاشق رسول ہوں وہ اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ سمجھا سمجھ پڑا مسئلہ مومن کے پاس ثابت کرنے کے لیے وہ ثابت کرتے ہی کیوں ہے رہی مولو نے بڑی پیاری بات کی آپ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا تو نہیں کہتا میں خوشبو ہوں میں اتر ہوں کہ خوشبو بتاتی ہے کہ ہاں اتر پڑا ہے اسے دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی اتار کو نہیں کہنا پڑتا کہ یہ اطرا ہے بلکہ اطر کی خوشبو بتاتی ہے کہ یہ عطر ہے کہ نہیں سمجھ مسئلہ وہ ایک الگ بات ہے کہ یہ لوگ اہمک انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کی قدر کا ہیں جیسے اج کے دور میں دین حق کو بیان کرنا ہم کو اور پاگلوں کے سامنے یہ ایسا یہ ہے جو مولانا روم رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ کسی ایسے علاقے میں چلا گیا جہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ عطر کیا ہوتا ہے قدر نہیں تھی عطر کی وہ گیا جا کے اس نے کہا کہ عطر بیچنے کے لیے آیا ہوں یہاں ایک بندے نے کہا بھی دکھاؤ ہمیں بھی ہم بھی دیکھیں عطر کیسا ہوتا ہے اس نے اس کی تلی پر ہاتھ پر اس طرح لگا دیا تھوڑا سا اس نے جناب اسے چاٹ لیا اب وہ بیچارہ وہاں سے بھاگا اس نے کہا میں کن لوگوں میں اپنا ادھر بیچنے آ گیا ہوں جن کو یہ نہیں پتا بھی ادھر لگانے والی شہ ہے یا چاٹنے والی شہ اس نے کہا یہ تو بڑے پاگل ہیں وہ بےچارا اتر کی صندوق جی جو تھی اس کے پاس بخش اس کا وہ لے کے بھاگ رہا ہے اب ایک بندہ دنا قسم کا اس اس نے نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں دیکھا دور سے بڑا ہی موت بندہ لگتا ہے وہ اس نے کہا خیر تو ہے کیوں بھاگے جا رہے ہو اس نے کہا بھاگوں کیوں نہ یار میں اس علاقے میں اتر بیچنے آیا تھا یہاں تو لوگوں کو اطرا کا پتہ ہی نہیں اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا میں نے بندے کو دکھایا عطر میں نے کہا چلو خریدے گا تو اس نے آگے سے چاٹ لیا بڑا ہی کو بےوقوف پاگل ہے مجھے دکھاؤ اس نے دکھایا اس نے سونگا کہنے لگا بڑے ہی پگل کا بچہ ہے وہ یہ تو روٹی کے ساتھ کھانے والی چیز تھی اس نے ایسے لیے اس نے کہا لی بتاؤ اس علاقے کے اندر میں اتر کیا بیچوں اس علاقے میں کیا اتر بیچوں بتائیں بھائی یہ قرآن پاک کا جو نور ہے نا میں حقیقت کہہ رہا ہوں یہ اتر ہے اور یہ وہ نور ہے کندھروں کو دکھائی نہیں دیتا یہ وہ نور ہے یہ وہ اتر ہے جو ایسے اہم کو بیچا جائے ایسے اہم کو جناب بانٹا جائے جنہیں جناب قدر ہی نہ ہو جو سب سے دانا لگے نا وہی سب سے بڑا پاگل ہو اس نے کہا جی اتر چاٹ لو بڑے بے ہے یہ تو روٹی کے ساتھ کھانے والی شہر تھی اس نے کہا میں جہاں کا بے وقوف ہے یہاں کا متبر پاگل ہے میں کسی جا کے بیچ تو قرآن کریم میں جتنے بھی تعالی نے احکامات بیان فرمائے ان کا شان نزول اگرچہ خاص ہے شان نزول کے سے انکار نہیں ہے کسی کو بھی شان نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے آیا مبارکہ جو ہے نا اس کے معانی اور مفاہیم اور مطالب سمجھ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ہاں تو بندہ مومن جو ہے نا اس کا عمل جو ہوتا ہے وہ مومن کو کہنا نہیں پڑتا مومن کا عمل جو ہے نا اس کی عمل ایسی خوشبو ہے جو لوگوں کو خود بتاتی ہے کہ یہ بندہ عاشق رسول ہے انہیں سمجھا ہے مسئلہ جیسے مثال کے طور پر بندہ ہاں پہلے یہ دیکھیں آپ کریما کل سید الشام کے پاس اخنص جو ہے نامی بندہ یہ کے بیٹھتا اور قسمیں کھاتا تھا کہتا تھا کہ اللہ کی قسم میں آپ کا سب بڑی ہی محبت کرتا ہوں مجھے بڑی محبت ہے مجھے تو گھر میں سکون چین نصیب نہیں ہوتا بڑے پریشان ہوتا ہوں میں تو جب آپ کی بارگاہ سے دور جاتا ہوں میں اتنی محبت مجھے آپ سے اللہ کی کس قسم کھا کھا کے اللہ کو گواہ بنا کہتا ہوں اللہ گواہ ہے میرا میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں جو کچھ میرے دل میں ہے نا وہی زبان پہ لا رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ میری زبان پہ ہے وہ میرے دل والی بات کے خلاف ہے نہ نہ میں بڑا شکر سوں آکلے سر ایسے لوگ پکڑتے کیوں ہیں بلا وہ رہنما جو ہوتا ہے نا اس کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے تاکہ اس کے ہاں اتنا اعتماد بڑھائے جائے اتنے اس کے موت بن جائیں تاکہ بعد میں کوئی بندہ ہماری کسی حرکت کی وجہ سے شکایت بھی کرے تو وہ مانے ہی نہ پہلے تو باہر باہر شکایت ہی نہ کریں اتنی بزرگ ہستی جتنا قرب رکھتی ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ رہنما کے ساتھ ہمارے شیخ مرشد پیر مربی کے پاس وہ اتنا اسے مقام حاصل ہے تو اس بندے کی شکایت ہم کیا کریں پہلے تو وہیں پہ کام ختم ہو جاتا ہے دوسری بات یہ کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اب شکایتیں ان تک پہنچے بھی رہنمات تک تو وہ پھر بات مانتے نہیں, مانتے نہیں وہ کہتے ہیں نہیں, نہیں نہیں تم ہی جھوٹ کہہ رہے ہو ایسے منافقوں کی وجہ سے نا ہر جماعت کے اندر اور یہ انہیں منافقوں نے جماعت کے رہنما کو گھیرا ہوتا ہے جماعت کے رہنما کو گھیرا ہے منافع یہ کرنے والا کوئی کام نہیں کرتا یہ لوگ کرنے والا کام نہیں کرتے ہر وقت چاپلوسیاں خوش آمدیں مالشیں پالشیں بس اس طرح کا کام کرتے رہیں گے اور اس کو ایسے, ایسے تھاپتے رہیں گے اور اس کو ہر اس بندے سے بدگمان کرتے رہیں گے جو کام کرنے والا ہوگا کام کرنے والے بندے کو کبھی بھی یہ منافقین کا ٹولہ جو ہے وہ رہنما کے قریب نہیں جانے دے گا وہ رہنما جو ہے اگر وہ کہے گا بھی صحیح نہ یار فلاں بندے کو مجھ سے ملواؤ یہ لوگ روک دیں گے نہیں نہیں نہیں جو آپ کو ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ تو کام کر رہے ہیں نا آپ انہیں رہنے دیں آپ ان کو کام کرنے دیں آپ بس نہ ہم تک ہی محدود رہیں یہ لوگ دنیاوی مفادات حاصل کرتے ہیں اس طرح کی حرتیں کر کے وہ اخرس نامی ذریعل جو تھا اس نے کیا کیا رسول اللہ علیہ صدام کے پاس آ کے کس کھاتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پکا سچا شک رسول ہوں وہ جیسے آج کہتے ہیں نا کئی سارے ناطے پڑھتے رہے کروں تیرے نام پہ جام فضا اعلیٰ کا نام لے لے کر جب وہ جان دینے کی باری آئی تو سارے جو ہیں بڑے بڑی گدیوں والے پیر وہ جناب میں اللہ بنظال کہنے لگے کہ جنہوں نے یہ کام کیا ہے سارے کے سارے مستاخ ہیں بتائیں بھائی کہتے ہیں جو بھی بندہ ناموسرے سال کا نام لے رہا ہے وہ ملت کا دشمن ہے اس سے مسلمانوں کی مسلمانوں کی جان اور مال کو خطرہ ہے میں نے کہا پھر کروں تیرے نام پہ جا فدا سارا جہان فدا کروڑوں فدا یہ جھوٹ بولتے رہو آج تک تم یہ پھر کیوں کہتے رہے ہو تم کروں تیرے نام پہ جان فدا سارا جہان فدا کروڑوں جہان فدا تو پھر اس کا مطلب کیا تھا کہیں سمجھ آئے مسئلہ تو میں نے کہا یہ تو اخر نصب شریق والی بات جناب میں پائی جا رہی ہے اگرچہ صاحب مبارک کا شان نزد خاص ہے لیکن وہ بات جو اس نے کی تھی وہی بات آپ میں جو اس نے کہا تھا وہی کام آپ کر رہے ہیں وہ بھی اچھا کہا کیا اس نے اللہ تبارک و تعالی نے ارشا فرمایا حبیب کریم علیہ تبارک و تعالی نے آگاہ فرمایات دنیا میں حبیب پہ کچھ بندے وہ ہیں کہ جن کی باتیں آپ کو بڑی اچھی لگتی ہیں ایسی باتیں جناب کریں گے بنا بنا کے ہیں اور ان کا اصل کام کیا ہوتا ہے رب تعالی نے ارشاد فرمایا امین الناس میں جو کہ قول فی حیات دنیا کی زندگی میں تو باتیں بڑی اچھی ہیں لیکن ایسی باتیں اخرت میں چلنے والی نہیں, نہیں, है نہیں है. ہیں یہ باتیں اخرت میں کوئی کام آنے والی نہیں ہیں رب تعالی نے فرمایا اور یہ بندہ جو ہے جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اور رب تبارک وتعالى کو گواہ بناتا ہے اس پر جو کچھ اس کے دل میں ہے حالانکہ اس کی کیفیت کیا ہے وہ علد الخصام یہ بہت بڑا جھگڑالو اور زدی بندہ ہے یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے اور زدی بندہ یہ اور کیا فرمایا و ادا طلّا صاف الرد لیفی ویو لکھ ہر صبا نسل میں جب آپ کی بارگاہ سے جاتا ہے باہر باہر جا کے کیا کرتا ہے غریب صحابہ کرام علیہ مردوان جو مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر کے یہاں مدینے آئے تھے ساری جدادیں چھوڑ آئے تھے یہاں کسی نے کوئی جانور بنایا تھا اپنا اپنا جناب گائے بکری بنا لی تھی اپنی کوئی بھی جانور رکھ لیا تھا اونٹ نہیں رکھ لی تھی تو وہ ذلیل انسان اخنص جو ہے وہاں سے جاتے ہوئے چھری اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی وہ جناب ان کی کھیت جو پکے ہوتے تھے ان کو آگ لگا دیتا تھا جانور کو چھلیاں مار کے انہیں ہلاک کر بیٹھا ہے اور باتیں ایسی میٹھی کر رہا ہے وہاں سے نکلا ہے تو حرکت اس کی یہ آج اس آپ نے یہ دیکھنا ہو کہ کس بندے میں پایا جاتا ہے سب سے بڑے حرام خور اور اس کے صرف پورا پورا اترنے والے میڈیا کے اینکر ہیں میڈیا کے ایسے ہیں اپنے آپ عاشق رسول بھی کہیں گے سارا کچھ سارے سارے آپ رسول بھی کہیں گے رسول کی بارگاہ میں جائیں گے جوتے اتار دیں گے لنگے پاؤں او ہو ہو عاشق رسول جو ہوئے کتے بولا تقوی ہوا عاشق رسول ایسا ہے کہ جوتا پہن کے مدینے نہیں جاتا اور جناب بے دین ہونے پہ آئے وہی بندہ है? جب وہاں سے حضور کی بارگاہ میں جائے تو جوتا اتار کے جائے ہمارا یا رسول اللہ تصویر ہاتھ میں لٹکی ہوئی ہے جب وہاں سے واپس آئے جیسے اخراج بین شریف اخرج جو ہے حضور کی بارگاہ سے آگ لگا دیتا ہے اکرام کے کھیتوں کو اور جانوروں کو ہلاک کر دیتا ہے اسی طرح ان کا حال ہے آکر اسلام کی بارگاہ میں نلین اتار کے جائیں گے جوتے اتار کے جائیں گے جب وہاں سے پاکستان واپس آئیں گے رسول کا دین پڑھانے والوں کو ڈیڑھ لاکھ بندے لاکھ لاکھ بندے سے زیادہ بندے یکر لخت اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیں گے علماء کو زہر کے ٹیکے لگا دیں گے علماء کو جناب شہید کر دیں گے سید زادوں کی جناب ان کی پردہ داری کریں گے ان کے گھروں میں بغیر پردہ کروائے گھز جائیں گے خواتین کو گالیاں دیں گے علماء کی خواتین کو علماء کی بیویوں کو علماء کی بہنوں کو بیٹیوں کو ان کی ماؤں کی ان کی توہین تذلیل کریں گے بتائیں یار یہ اخرز اخرز لامی جو منافق ذلیل تھا یہ اس جیسے بغارت ہیں یا نہیں yes, یہ yes, وہ بھی آکر اسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہم تو عاشق رسول ہے. ہمارے جیسے کو عاشق رسول پوری میں نہیں ہے لیکن ایسے لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس عمل نہیں ہوتا اپنے آپ کو عاشق ثابت کرنے کے. جو نموسری سالت کا نام لے اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دو اچھا وہاں پہ کیا بیٹھ کیا کے, کے آشق رسولوں نے کتاب ہے اور کہتا جی میں دل میں جوشد اللہ کا واہ ہے ہوں جب وہاں سے نکلا تو صحابۂ کرام رام جو آکلام کے سچے غلام تھے انہیں کے کھیتوں کو ہی لگا دی جس کے ساتھ ان کی روٹی رکھی ہوئی تھی اسے تباہ برباد کر دیا جانور تک ان کے اس نے جام مار دیئے اور انہوں نے کیا کیا ہے جوتے اتار کے جا رہا ہے مدینے میں واپس جب پلٹا تو آکل صد اسلام کے غلام مس مساجد تک میں اذان پہ پابندی لگا, لگا دی کتنی مساجد میں 9 دن پورے بابے کی مسئل میں نہیں ہوئی وہاں پہ جو پولیس والے بیٹھے تھے جوتے پہن کے مستر میں بیٹھ رہے مستر میں بیٹھ کے سگریٹ پیتے رہے مستر میں بیٹھ کے تاس کھیلتے رہے بتائیں یہ کوئی اور بندہ مجھے کہتا تھا کہ میں کبھی نہ مانتا ہمارے بزرگ میاں صاحب, صاحب غلام حیدر صاحب یہ میاں, میاں عمران صاحب جانتے ہیں ان کو انہوں نے مجھے خود بتایا انہوں نے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کہتا کہ میں ایک مرتبہ اندر چلا گیا گھس گیا کہتا کہ مجھے جان نہیں دے رہے تھے کہتے کہ میں نے جا کے وہاں آزان پڑ دی اور میں نے اکیلے نماز پڑھ دی کسی کو نماز تک نہیں پڑھنے دے رہے بتائیں یہ را رسول ہونے کے دعوے پھر رسول علیہ صحت السلام کی یہ کھیتی ہیں نا ساری حضور کی تیار کی ہوئی فصلیں ہیں نا یہ مسجد جو ہے یہاں یہ پہ اللہ اللہ ہو رہا ہے یہ قرآن پڑا جا رہا ہے دین پڑھا جا رہا ہے یہ رسول علیہ السلام کی تیار کی ہوئی حضور علیہ صحت کی لگائی ہوئی فصلیں ہیں ان کو جو تباہ کرتا پھرتا ہے مدارس کو تباہ کرتا پھرتا ہے بتائیں وہ اخرس نہیں ہے اپنے وقت اور کون ہے اتنے بڑے منافع گئے ہیں لوگ لیکن سمجھتا کون ہی ٹی وی بیٹھے کو پتہ لگے گا لیکن ان کے زبانیں جو ہیں وہ شاید سے ہیں شکر لیکن ان کے خونخوار ہیں بابل کتے سے بھی زیادہ اندر سے پل یہ لوگ یہ خود چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل عام ہو کلمہ پڑھنے والوں کا قتل عام ہو بتائیں یار نے دیکھا نہیں تو جب انہوں نے پابندی لگائی تھی کورونا کے دنوں میں کہ مسلم میں نے پڑی جائے جی ہیں کسی مسجد کے اندر کراچی کی مسجد تھی وہاں پہ دروازے کو بند کر کے اندر نماز پڑھ رہے تھے یہ اینکر ٹی وی والے جو ہیں وہ سارے کے سارے کیمرہ لے کے 60 70 بندے باہر کھڑے ہوئے گئے جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ تو نہیں رہے بتائیں یار ہیں اخر کس یہودن کے بچے ہو تم کون سا تمہارا ابا یہودی ہے ہیں تمہاری ماں وہاں پڑھنے گئی تھی اسرائیل میں کہ اس کی اولاد پیدا ہوگی اسلام کے دین تجھ سارے کے سارے اخنص ہے اپنے وقت کے تو بھائی میں یہی کہتا ہوں آپ قرآن پڑھا رہے کوئی قدم پر اخنص بیٹھا ہے. حضرت مولانا رومر میں بندہ دن کے وقت دیا لے کے جا رہا ہے دیا چراغ دیوا جسے کہتے ہیں وہ دیا لے کے جا رہا ہے دن کے وقت ایک بندے نے کیا دیا جی? اس نے کہا بڑی احمق ہے یہ دیا لے کے چل رہے تھوڑا دن کے وقت دن میں کون دیا اٹھاتا ہے دن میں کون بنتا ہے اپنی لائٹ جلاتا ہے کیوں کر رہا ہے اس طرح تو اس نے کہا میں انسان ڈھونڈ رہا ہوں کیا ڈھونڈ رہا ہوں انسان ڈھونڈ رہا ہوں اس نے کہا یہ جو سارے نظر آ رہے ہیں یہ کیا ہیں اس نے کہا یہ سارے اب غلام ہیں میں محمدی غلام ڈھونڈ رہا ہوں میں محمد کریم کا علیہ السلام کا غلام ڈھونڈ رہا ہوں تو بتائیں بھائی آج بات کہاں جا پہنچی ہے میں نے کہا قدم قدم پہ اخنس پھیرتا ہے تجھے نظر ہی نہیں آتا تو کہتا ہے وہی اخنس تھا وہ مر گیا عبداللہ بین او وہی تھا وہ مر گیا بس اب کوئی نہ عبداللہ بن او ہے نہ نہنس ہے میں نے کہا اس سے بڑے بڑے اول درجے کے بخرس بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اول درجے کے منافق بیٹھے ہوئے اول درجے کے خنس بیٹھے ہوئے ہی ہیں ہی ہی اس سے بھی بڑھ کر رہے ہیں وہ اندر سے منافق تھا یہ تو دعویٰ کرتے ہیں ہم تو سچا رسم اللہ تو کما پڑتے ہیں بھائی اللہ کے کہناات نے رشاف رمایا جی اللہ اکبر لڑ میں حبیب پہرے جب یہ آپ کے بارگاہ سے جاتا ہے نا تو زمین میں اس کی پوری کوشش ہوتی ہے لیوف سے زمین میں فساد مچا دے آ فساد مچا دے وہ لے کر اور یہ ہلاک کرتا جاتا ہے کھیتوں کو ون اور جانوروں کو جانور تک کو مار دیتا ہے تباہ برباد کر دیتا ہے واللہ پیارے یہ چاہے عاشق رسول ہونے کے دعوے کرے رب تو فساد کو پسند نہیں کرتا رب فساد ہے یہاں پہ وزیر احمد بھی امور بھی عاشق رسول ہے جس نے خود اجازت دی کہ ان کو ٹانگ دی جائے جو بھی نموسر رسالت کی بات کرتے ہیں تیس تیس بندے ایک ہی دن میں قتل کر دیے جائیں اور قتل کرے بھی کون جو کلمہ پڑنے والا نے تو صرف کھیتوں کو آگ لگائی تھی انہوں نے تو حضور کے اونگتی کو آگ لگا انہوں نے روزے کی حالت میں روزہ رکھے ہوئے بندوں کو جناب گولیاں بھی بڑے اس میں تبدیل کر سکے بڑے اور بتائے بھائی اچھا وہ اخنس ہو جو اس کے پیچھے کڑا ہے وہ کون ہے وہ تو اخنس ہے اس کے پیچھے کھڑا ہے وہ عاشق رسول ہے پہلے صاحب میں نماز بھی پڑھے کہ میں فلانے کی پارٹی کے ہوں میں فلانے کی پارٹی کا فلانے کی پارٹی کا تو بتائیں بھائی یہ اگر وہ مجرم ہے تو یہ مجرم کیوں نہیں وہ اخرص مجرم تھا تو جو اس کے حامی تھے اس کی بولی بولتی تھے وہ مجرم نہیں تھے اگر یہ والا اخنص مشرق ہے یہ یہ والا اخرص جو ہے یہ منافق ہے یہ اخنس ہے اور اس کے چاہنے والے اس کے ماننے والے ووٹر سے پوٹر اس سے ہر طرح کا تعمن دینے والے وہ اخنس کیوں نہیں وہ پولیز کیوں نہیں کیونکہ وہ جو ناچ رہا ہے وہ تو انہی کے سر پہ ناچ رہا ہے نا یہ آج پیچھے ہٹ جائیں تو اسے کون جانے گا کون مانے گا اسے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا آج جو وہ بندر کی طرح ناچ رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے ناچ رہا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے رفتبار کو بتا نے ارشا فرمایا جی دیکھیں اللہ تبارک بتا نے ارشا فرمایا جی ویدا قیلقی منافق بندے کی دوسری صرف کیا ہے جَهَنَّمُ اور میں جب سے کہا جائے اور رب سے کر دعوے کرتا ہے اس کے رسول, کے, اور اوپر رسول کے غلاموں کی ان کا نقصان کرتا ہے تباہی مچاتا ہے رب تبارک و بتا نے رشا فرمایا خزرۃ عزت البلس میں وہ پھر اس کو چڑھ جاتی ہے کہ میری عزت خراب کر دی انہوں نے میں تو بڑا مزت بندہ تھا یہ کیا کیا انہوں نے مجھے کیا دیا یہ زین میرے منافق بندہ جو ہے نا اس کی صفت ہوتی ہے اس کی غلطی پر اسے تنبیہ کی جائے اسے سمجھایا جائے گی یہ غلط کام کیا آپ نے وہ اڑ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے اڑ جاتا ہے اسے اپنی بےزتی سمجھتا ہے وہ یہ نہیں کہتا چلو میں توبہ کر لوں قرآن کریم سورہ منافع میں بھی رفتار نے بیان فرمایا وہ میں جب یہ کہا جاتا اللہ کی بارگاہ میں یہ سدون تکبر کرتے ہوئے سر مارتے ہیں اب ہم جائیں گے معافی ہم جائیں گے معافی ہم نہیں جاتے بتائیں یہ ٹولہ آج بھی موجود ہے یا نہیں جنہیں کو سمجھانے کی بات کی جائے تو آگے سے جاتے ہیں بدماش ہو جاتے ہیں اتنی بات بھی بندوں کی بیشتی ہو جاتی ہے یہ کہا جائے بھی آپ پچھلے سال سے اگلے سال میں آ جائیں اتنی بات بھی بندوں کی بیشتی ہو جاتی ہے یہ کہا جائے یار آپ نماز پڑھتے ہوئے یہ کپڑے نیچے کر لیں اس بات میں بیست ہو جاتے ہیں اس بات بیست ہو جاتے وجاتے جب انہیں کہا جائے رب سے ڈرو تقوی اختیار کرو تو آگے سے ان کی بیستی ہو جاتی ہے کہتے ہیں مور صاحب ایک بندہ مجھے بڑی کہانی بنا کے سننے لگتا جی ایک علاقے میں میں گیا وہاں ایک بندے نے وہ بیچارہ بھول گیا گیا میں تھا نماز پڑھتے ہوئے کو تو نماز لگے نماز میں کسی پہ وج تاری ہو جائے بیچارے میں کمزور دل کے لوگ بھی کڑے ہوتے ہیں تو گانا بند نہیں کیا اس نے کہتے مولوی صاحب تب نہیں گئے مولوی صاحب گرم ہو گئے کہتے وہ بندہ لاکھ روپے مسجد کو دینا چاہتا تھا بدن ہو گیا بےچارا چلا گیا نماز ہی چھوڑ بیٹھا اب کس کی غلطی ہے میں نے کہ کہا بھی لطیفہ سنا ہے میں نے اسے پھر لطیفہ ایک سکول تھا وہاں ایک لڑکا پڑھتا تھا ماجہ ماجد نام تھا اس کا اس غریب کو سارے ماجہ ہی کہتے تھے گاؤں میں ماسیا آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں ایک طریقہ چل پڑا ہے کسی کا نام سیدھا لینے نہیں تو وہ ماجا جو تھا وہ کوئی بھی شرارت ہوتی تھی نا بچے نے آ کہنا جی فلاں لڑکے کو مار پڑ رہی ہے ماسٹر کہتا چلو ماجہ کو بڑھاؤ کان پکڑا دو ماجہ کان پکڑ لے ہر بات پہ شامت ماجہ کی آتی تھی کیونکہ پتا تھا بھی؟ یہاں پہ کوپیک ایک ہی ہے یہاں پہ حضرت اقدس ماجہ کوپیک ایک ہی ہے ہر بندے کو وہی مار سکتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا اب معاملہ کیا ہوا وہ باہر سے روڈ گزرتا تھا باہر سے روڈ گزرتا تھا وہاں سے نا ماجہ بیٹھا پڑ رہا ہے اچانک ایک بس جو ہے نا دوسری بس میں گئی. گامے نے او ماجے نے ماجہ نے کان پکڑ لی ماسٹر نے کہا تجھے کیا ہوا میں نے وہ ماسٹر کہا گا نا تو میرا ہی آنا ہے نام تو میرا ہی آنا ہے تو میں نے کہا کیوں نہ میں خود ہی آپ کو تکلیف ہی نہیں کرنی پڑے کہ ماجہ کان پکڑ تو یہ ایک عجیب نظام ہے تو ماجے کا نام ہر بار پکا ہوتا ہے بہرحال رقت بار گارنی ارشا فرمایا جی جو بندہ مومن ہوتا ہے بندہ مومن ہوتا ہے اسے تنبیہ کی جائے کہ یہ تمہاری غلطی ہے وہ فوراً بندہ مومن اپنی غلطی وہ اڑتا نہیں ہے رقت بار گارنی ارشا فرمایا حضرت مدی اللہ عنہ لوگ گلی میں جا رہے ہیں بازار میں کسی بندے نے کیا دیا حضرت عمر سے ڈرے رب سے ڈر حضرت مر رضی اللہ تعالی نے اسی وقت منہ کیا تبلے کی طرح فوراً سیدے میں گر گئے فوراً میں گر گئے آپ نے کیا کیا لوگوں نے کہا اب میں تمہیں نہیں پتا قرآن فرما رہا ہے میں کہ جب منافع کو کہا جائے نا رب تو آگے سے اکڑ جاتا ہے میں کہ میں تو مومن ہوں میں سجدہ کر دیا عمر نے ایک بندہ تھا یہودی پورا سال ہارون رشید رہ کے پاس آتا رہ ہارون رشید کو بندے ایسے کمینے گالیاں دیتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جو رات میں سو نفل پڑھ کے سوتا تھا حکمران ہے یہاں ہم مول نہیں پڑھتے جو پیر صوفی ہیں وہ رات کو پٹاخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں یہاں ہمارے محلے کے پیروں کو مزے کی توفیق نہیں نماز پڑھ ہے یا نہیں محلے میں ہارون رشید الحمد اللہ کے پاس ایک بندہ پورا سال آتا رہا کوئی ضرورت تھی وہاں تک پہنچ نہیں سکا اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے ایک دن باہر نکلے ہارون رشید رحم اللہ گھوڑے پہ سوارے کہیں جا رہے تھے تو اس نے زور سے کیا دیا مَا اے خلیفہ خدا سے اتنا کہا ہارون رشید رہے محولا نے چھلانگ لگائی نیچے زمین پر پہ کر لیا کہا کیا ہوا کیا کام ہے تیرا اس نے کہا یہ کام ہے سال ہو گیا آ ہارو کہا کہ ابھی کام کرو اس کا وہاں سے جب کام کام پہ گئے واپس آئے اپنے محل پہنچے تو ایک بندے نے عرض کی ہارون رشید تو کہنے لگا جی آپ نے یہ یہ کیا ہے یہودی کے کہنے پہ سیدھا کر دیا ہے. بھائی میں نے یہودی کے کہنے پہ نہیں کیا میں نے تو اپنے رب کے کہنے پہ کیا میرے رب نے یہ فرمایا بھائی ذخیر الحت اللہ تو مومن بندے کو سمجھایا جائے نا اس سے غلطی ہو جاتی ہے وہ غلطی تسلیم کرتا ہے وہ اڑتا اکڑتا بدماشی نہیں کرتا وہ مان جاتا ہے کہ میری غلطی ہے اچھا اس نے مجھے کہا کہ کہتا جی غلطی پھر کس کی میں نے کہا مولوی کی بنے کے بیچارے کی کیونکہ ماجہ مولوی جو ہوا بے ہر فساد کی جڑ مولوی جو ہوا کہتے نہیں کہتے یہی کہتے ہیں نا میں مہکا فساد موری صاحب کی غلطی ہوئی کہتے ہیں جی آپ مزاق کر رہے ہیں میں نے کہا یار یہ بتا اس زلیل نے گانا لگا دیا نماز میں کھڑے ہو کے رب کی بارگاہ ہمیں پہلی تو بات یہ ہے مسلمان کے موبائل میں گانا لگے ہی کیوں ہے اگر اتنا ہی بندہ طبیعت کا لچا ہے تو کم از کم مسجد کا تو حیا کرے گانا لگ گیا ہے پھر اس میں ضروری تھا کہ نماز میں بند کر دیتا اوپر سے چلتا رہا ہے وہ صرف اتنی بات کہنے پر مولوی امام صاحب نے کہہ دیا اس اگر ڈانٹا بھی ہے تو کیا خیال ہے اتنی بات سے اس کے دل آزاری ہونی بچائی چاہیے تھی تکلیف ہونی چاہیے تھی اسے میں نے کہا اصل میں آپ نے مولوی بے کو ماجہ ہی سمجھا ہوا ہے ہر بات جہاں بھی کوئی مسئلہ ہو جائے کہتے یہ مولوی کا مسئلہ ہے یہ مولوی حکمران نہیں کہتے کہتے یہ ترقی ہماری رکی ہوئی ہے مولوی کی وجہ سے میں نے کہا مولوی صاحب نے کون سا تمہاری بریک پہ پاؤں رکھا ہوا ہے خطائیں تمہاری اپنی ضلع تمہاری اپنی سارا کچھ تم کھا گئے ہو تو اوپر سے الزام بیچارے مولوی پر مولوی بیچارہ کرے گا اسی کرپشن تو کتنی کرے گا بھی بتائیں بھائی ہمارے مسئلہ میں تیس پینتیس ہزار روپئے جمع ہوتا ہے اگر میں کروں گی پہلی تو بات چا بھی میرے پاس ہے ہی نہیں اگر ہو بھی تو میں کرپشن کروں گا بھی صرف تیس چالیس ہزار کی کروں گا تیس چالیس ہزار میں مسئر کے ہمسایوں کو بھی نقصان نہیں ہوگا کسی کو مملکت کو حکومت کو کیا نقصان ہونا ہے میرے تیس چالیس ہزار کھانے سے بتائیں بھائی تو پھر جو پورے ملک کا جناب وہ بجٹ ہی کھا گئے ہیں سارا کچھ ہی پھنک گئے ہیں تو نقصان انہوں نے کیا یہ مولوی بیچارے نے کیا میں نے کہا مولو بیچارے کو تو ماجہ بنایا ہوا ہے تم نے پوری قوم کا یہ منافق بندے ایسے ہی ہوتے ہیں بھائی منافقوں کا فیصلہ ایسے ہوتا ہے بندر بانٹ ہوتی ہے ان کی بہرحال دیکھیں جی رفت بار کو نے ارشا فرمایا کہ مومن بندہ جو ہے جب اسے غلطی پر تنبیہ کی جائے تو وہ فوراً مان جاتا ہے وہ اکڑتا بدماشی نہیں کرتا وہ مانتا ہے جن سے غلطی ہوئی فوراً توبہ کرتا ہے رفت بار کو نے ارشا فرمایا وامنس ہاں جہنم ایسے لوگ جو ہیں جن کو سمجھانے پر دین کا مسئلہ بیان کرنے پر یہ کہنے پر کہ رب سے ڈرو سے اکڑ جائیں ربطع ہو وہ جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے والا بیسل میاد ہمارے رب تبارک وتعالیٰ نے کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے رب تبارک وتعالیٰ نے اگلی آیہ مبارکہ کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا جن کے پاس اپنا عاشق رسول ہونا ثابت کرنے کے لیے ان کے اقوال نہیں تھے ان کے اعمال تھے سبحان اللہ وہ قسمیں نہیں کھاتے تھے اقلی سام کے غلام حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آ رہے ہیں مکہ سے جت کر کے مدینے آ رہے ہیں تو پیچھے سے مشرقی نے حملہ کر دیا انہوں نے کہا ہم آپ کو مارتے انہوں نے کہا دیکھو بات سنو تم تیر انداز ہو تیر میں بھی چلاتا ہوں تم سے زیادہ چلا سکتا ہوں تم اگر شمشیر زنی جانتے ہو تم سے زیادہ جانتا ہوں بہتر جانتا ہوں تم اگر داؤ پیچ جانتے ہو جنگ کے تم سے بہتر جانتا ہوں میں اگر تم میری اس سودے پر راضی ہو جاؤ میری جداد جتنی بھی ہے مکے میں جو کچھ بھی میرا وہاں پڑا ہے میں اگر تمہیں بتا دوں ساری دولت تو مجھے چھوڑ دو تو مجھے مدینے جانے دو اللہ مجھے مدینے جانے دو سارا کچھ دیتا ہوں تمہیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے دے, دے دے انہوں نے سارا بتا دیا فلاں فلاں جگہ پہ میرا اتنا مال پڑا ہے سارا لے لو جب یہ بات آ کالے تک پہنچی نا آم سہیب تمہیں تو رب سے بڑا سودا کیا ہے بڑا کامیاب سودا کیا ہے یہ حضور نے لوگ کرو تیرے نام پہ جا فدا سچے لوگ یہ ہوتے ہیں وہ پڑھ کے لوگوں سے چار پیسے لے کے آلہ ہز کر نام لے کے پیسے سے لے کے شہر پڑھ کے جناب لوگوں کو گرم کر کے اپنی جیب بھی گرم کر لی وہاں سے کھس گیا میں وہ والی بات نہیں ہے میں عاشق رسول یہ ہوتے ہیں کہ جناب سارا کچھ دے دیا سارا کچھ دے دیا کہا کہ جاؤ لے جاؤ مجھے تم اپنے حبیب کی بارگاہ میں جانے دو ہیں رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ من الناس میں یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ میں اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنی جانیں تک بیچ دیتے ہیں رب کی رضا حاصل کرنے کے مالک راضی رہے مجھے سے میری ہر شے چلی جائے ہر شے چھن جائے رب تعالی میں بھی وہ لوگ بھی ہیں میں کہ جب بات ان کی ائی نا ان کی آئی گی تو ان کے بارے میں رب نے فرمایا ولا بے اصل میں ہاد جہنم ٹھکانہ ہے ان کا میں کہ اللہ ان کے فساد کو پسند نہیں کرتا وہ الو الد الخزام یہ لڑاکا بھی ہے جھگڑالو بھی ہے اور ضدی ہٹ دھرم بھی ہے انادی بھی ہے یہاں جب بات کی رب تبارک و تعالی اپنے محبوب کے غلاموں کے بارے میں میں واللہ رؤوفم اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان اللہ ہی ہے. اللہ اکبر اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق تھا